السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کتبو کا مرکز رحمانیہ کتب لائبریری رحمانیہ مسجد پورہ پیڑ کراچی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدیہ هدیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 اعوذ اللہ من شعیطان الرضیم مین حمزی ونفِ ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناطعین کلکوثر فصل کا ونحر ان نشانیہ کابطر یہ بڑے ہی بابرکت دن گزر رہے ہیں ان دنوں میں شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ کثرت سے نیک اعمل کیے جائیں اور جس نیک عمل کی شریعت نے بطور خاص تاکید کی ہے وہ اللہ کا ذکر فتح کر اللہ فی ایم محدود ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو ا و ترغیب میں ایک حدیث ہے نبی اسلام کا فرمان ہے عق سے روح ہی ہے بنا تصویر ان دنوں میں کثرت سے تصویر کرو تحمید کرو تحلیل کرو اور تکبیر کرو تصویر سے مراد سبحان اللہ کہنا پسند ہے ہر اس شے سے زیادہ جس جس شے پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے یعنی پوری کائنات سے زیادہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں یہ بات تو عام دنوں کی ہے لیکن ان دنوں میں اگر یہ کلمات کہے جائیں گے جن دنوں کے بارے میں رسول اللہ عسم کا فرمان ہے کہ ما من ایام العمل الصالح مامن ایامن من بن ہادیام العشر جتنے بھی دن ہیں اس دنیا کے ان سب سے زیادہ ان دس دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد ہے افد الام دنیا ایام العشر کے دنیا کے سب سے بہترین دن اور افضل دن یز کے دس دن ہیں یہ نیکی کثرت سے کی جائے تکبیرات پڑھنا سلس صالح کا معمول تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیروں سے فضائیں گونجنی چاہیے یہ دن بڑے مبارک ہیں ان میں نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے اجر و ثواب کی کیا مقدار ہے اس کا شریعت نے ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو ہم سے چھپا لیا ہے یہ چھپانا بھی در حقیقت ترغیب کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ان دنوں کے عمل کا نیکیوں کا اللہ کے ہاں کیا صلا ہے ایک جھلک دکھائی ہے نوز الحج نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سوم و یوم عرفت علی عرافت احتسب وفر صنعت اللّہ قبل صنعت اللّہ باہدہ نوز الحج کا روزہ جو کہ یوم عرفہ ہے اس روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے یعنی سال گزشتہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور سال آئندہ جو گناہ ابھی آپ نے کیے ہی نہیں بلکہ کرنے ہیں وہ بھی اس رودے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کی بخش اس سے بھی آسان ہے اور وہ توبہ ہے ایک انسان عدامت کے ساتھ سچی توبہ کر لے تو ایک لمحے میں وہ سارے کبیرہ گناہ بخشوا سکتا یہ شریعت کی سماحت اور برکت اور پھر دس الحج جو ہمارا تہوار ہے ہماری عید ہے یہ دن یوم النحر کہلاتا ہے اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر والے دن انسان کا سب سے عمدہ حمل قربانی ہے حالانکہ یوم النحر کو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یوم النحر کو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے جس کو تواف افادہ کہتے سفر مروا کی سہی ہوتی ہے جاجے کرام اللہ کی نزا کے لیے اپنے سر منڈواتے ہیں احرام اتارے جا رہے ہیں شیطان کو کینکریاں ماری جا رہی ہیں جو شیطان سے بغض اور نفرت اور عداوت کا اظہار ہے قربانی بھی کی جا رہی ہے مگر فرمایا کہ آج کے دن سارے اعمال میں سب سے افضل عمل قربانی ہے یہ قربانی کیا ہے ہم یہ بحث کرتے رہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے لیکن صحابہ کے نے کبھی یہ سوال نہیں کیا نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا حکم کیا ہے سنت ہے یا فرض ہے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور عمل بھی ایسا ہے جس میں کبھی آپ نے ناگا نہیں کیا ہر سال کرتے تھے جامعہ رضی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال قیام کیا ہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے نبی اسلام کی مالی حالت کیا ہے کبھی کبھی تین تین چاند گزر جاتے اور آپ کے گھر میں چولہنا جلتا ایسے موقع بے شمار دفعہ آئے کہ میں نہیں جو اس کائنات میں اس سے قبل کبھی رونما نہ ہوا نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت رونما ہوتا چشم فلک نے ایسا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو الٹا لٹھا کر اپنے ہاتھ سے صبح کر اس کو دوائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا بڑی ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے اللہ تعالی نے جب ابراہیم خلید اللہ کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور توحید کی دعوت کا حکم دیا تو اپنے گھر سے اس مشن کا آغاز کیا باپ نے انکار کیا دھمکیاں دی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی کہ تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دو سے نکال دوں گا قوم کے سامنے داغت دی قوم نے انکار کیا نارواز سلوک کیا اور معاملہ نمرود فرخت کے پاس پہنچا اس نے بھی انتہائی نارواز سلوک کیا بلکہ اس کے دربار میں مناظرہ ہوا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عصمت کو وہاں قائم رکھا ان کو کامیابی ہوئی یہ کافی لاجواب ہوا اور پھر پوری ممل پوری سپاہ اور پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے درپئے ہو گئی ایک ایسی آگ روشن کی گئی کہ اس سے بڑی آگ دیکھی نہیں گئی اس میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اس میں آپ کو ڈالا بھی گیا ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی دعا پڑی حسم اللّہ و نحم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اور اللہ کافی ہوا کل نہ جانا رکونی بردم السلام علیہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اتنی ٹھنڈی نہیں کہ تیری ٹھنڈک سے میرے بندے کو نقصان ہو اور کب کبھی تاری ہو جائے بلکہ اتنی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو لطافت ہو ایسی بنجر اور آگ ایسی بن گئی ابراہیم علیہ السلام صحیح خالن آگ سے باہر آ گئے یہ ایک معجزہ تھا جس کو پوری قوم نے دیکھا لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی حالانکہ یہ نبو... یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کی صدق نبوت کا ایک واضح نشان تھا مگر قوم نے پھر بھی نہ مانا ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے حتیٰ کہ یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا اور پھر آپ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ انی غاہب اور یہ عربی سیاح دی کہ میں اپنے اس وطن کو چھوڑ رہا ہوں اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ رہا ہوں اور اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں ہجرت کر کے اس قوم نے اس دعویت کا اہتمام نہیں کیا اور اس کو قبول نہیں کیا اب میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں وہاں دعویت توحید دینے کے لیے مصبو تھے اور ان کی بیوی تھی اور اس ملک سے باہر نکل گئے اور یقینا یہاں ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی جو انسیت اور محبت کا ذریعہ بنے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا اور آپ کو شدت سے بے جانی اور بےقراری سے بچے کی خواہش تھی جس سے محبت کرے سیت ہو اور پھر آگے جوان ہو کر یہ بچہ اس طار توحید کا علمبردار ہو اس مشن کا وارث ہو رب اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی تو ہو بغلام ہو ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی اللہ کو معلوم تھا اس بیٹے نے حلم کا کردار ادا کرنا ہے ایسا حلم ایسا صبر ایسا تحمل کہ چھری کے نیچے بھی آہ نہیں کرے گا ایسا یہ غلام حلیم ہوگا اللہ تعالی نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی اور اللہ نے بیٹا دے دیا مگر شد الملاک دربیا سخت ترین تکلیفیں طبیلوں پر آتی ہے ختم نہیں ہوئے بیٹا تو مل گیا اور, انسیت کا ایک مل گیا خوبصورت اور پیارا ایک جنگل میں بےآمان میں جہاں کوئی آبادی نہیں کوئی مسکن نہیں یہ پکر مکرمہ جو بالکل ایک بے آباد علاقہ تھا جہاں اللہ کا گھر بننا تھا اور یہ بھی تقدیریں لاہی کہ یہ گھر بھی ابراہیم اور ان کے بیٹے نے بنانا تھا جس نے قیامت تک قائم رہنا تھا اور لوگوں نے اس گھر کا قصد کرنا تھا اللہ کا قبلہ اور پھر طواف کا مرکز لوگوں کے دلوں میں اس کی کشش یہ بھی ابراہیم صلاحت اسلام کے لیے ایک مستقل اجر کا احساس تھا کوئی سوال نہ کیا کہ وہاں یہ کیسے رہیں کہ کیسے گزارا کریں گے بس چھوڑ کر آ گئے بیوی بی نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن پلٹ کر دیکھا نہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھوں اور بچے کی شفقت غالب آ جائے اس ارادے میں کوئی تاخیر ہو جائے آسمان کی طرف اشارہ کیا بیوی بی سمجھ گئے کہ اللہ کا امر ہے اور کہا کہ اگر اللہ کا امر ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا دعا کرتے ہو وہاں سے نکلے یا اللہ ایک بےآباد مقام پر اپنے اہل کو چھوڑے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں یا جہاں تیرا گھر ہے تیرا گھر بنے گا جب بن چکا تھا اور پھر وہ گرا دیا گیا گر گیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ یا اللہ اس لیے تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے یا اللہ ان کو فروغ اور فرما دے تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں اور پھر وہاں سے واپس آ کے اور گاہے بگاہ اپنے بیٹے کو ملنے جاتے تھے کچھ دن گزارتے اور واپس آ جاتے پھر اسی اسنا میں ایک بار پھر ملنے گئے بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے اور پھر ملنے گئے شفقت پدری اور بیٹے کا پیار بیٹے کی محبت کتنے باقیدہ جذبات چنانچے اسی انہی جذبات کے تحت ملنے کے لیے گئے فلسطین سے مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور آزمائش منتظر تھی خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو صبح کر رہے اور امبیا کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے راجی اس کو انری الہی سمجھا ایک بار خواب بھائی دو بار خواب بھائی تین بار خواب بھائی جس بیٹے کی شفقت و محبت میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ بیٹے کو ساتھ لے لیا اور جہاں ذبح کرنا تھا اور جہاں اللہ کا امر تھا یا اللہ کو منظور تھا یہاں صبح ہو مینا کی گھاٹی جہاں آئندہ لوگ آ کر صبح کریں جانور وہاں پر لے گئے اور اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا انی اور حافل منا امی اصبا فن ترباز میں خواب میں دیکھا تو یہ ذبح کر رہا ہوں تیرا کیا خیال یہ کیوں پوچھا ذبح کر ڈالتے یہ کی سوال کیوں کیا اس میں اگر ذبح کر ڈالتے تو اس میں عید علیہ السلام کی اطاعت ظاہر نہ ہوتی پوچھا میرے بیٹے تیرا کیا خیال اور یہ بات کو جانتے تھے کہ بیٹا فرم بردار ہے اور یہ غلام حلیم ہے بیٹے نے کوئی اعتراض یا انکار نہ کیا یا بتفا علم عمر سداجدنی ان شاء اللہ ابا جان کے خواب نہیں اللہ کا عمر اسے فوراً کر گزریے اس کی فوراً تعمیر کیجیے تاخیر کی سواد بات کی ہے تاکہ بیٹا بھی اس آزمائش میں سرخرو ہو کر داخل ہو جائے اگر لاتے ہی لٹا کر زبا کا ڈالتے تو بیٹے کی مناقب ظاہر نہ ہوتی لیکن پوچھ کر اور اس کی رائے معلوم کر کے اور اس کی رائے بھی سر, سر اطاعت کی تھی اور اللہ کے عمر پر قربان ہو جانے کی تھی وہ بھی اس بشارت میں اس منقبت میں داخل ہو گئے اور شریک ہو گئے قرآن کہتا ہے فلما اسلم بط اللہ دل جب دونوں باپ اور بیٹا میرے فرما بردار بن گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا سیدھا بھی لٹا سکتے تھے لیکن محدود یہ سوچ کر سیدھا لٹاؤں اور چھری پھیرتے وقت بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے تو کہ رکاوٹ نہ بن جائے شیزان اپنا وار نہ کر جائے پریشانی کے پر لٹا لٹایا لٹا تاکہ بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ پاؤں اور چھری پھیر رہے اور چھری پھر پھر نہیں رہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا دے نہ ہو یا ابراہیم ہم نے ابراہیم کو پکارا اور سدختر رو ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اللہ فرما تم نے خواب کو سچا گھر دکھایا سچا کرنے سے گا مراد ہے ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ نے امر دیا اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا یہ ظاہر ہی سچ ہے لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی ہوتے ہیں ایک انسان اللہ کی فہرست میں سچا وہ ہے جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں سچا ہو جس کا دل بھی اس کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے مخلص ہو اللہ کے لیے سچا ہو اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے حصول کے لیے سچا اور صادق ہو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو دیکھ کر کسی انسان کے سچا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے ہم نے ندا کی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا تم تمظاہر و بادرن صادق ہو سچے ہو صادق ہو اور تم نے واقع اس آزمائش میں سرخروئی حاصل کر لی اور پوری طرح کامیاب ہوگی اور فرمایا کہ سلام ابرحیم سلام ہو ابرحیم پر اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم پر سلام ہو کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی عظمت وہ فتح اللہ ہم نے ان کے بیٹے کی قربانی کے عوض میں ان کو ذب عظیم دیا ایک دمبا جنت کا جنت میں کھا کر تلا ہوا تھا اللہ نے وہ بھیج دیا چھری پھر نہیں رہی تھی ابراہیم پریشان تھے کہ اللہ کے عمر میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور پھر چھری اچانک پھر گئی ابراہیم خوش ہو گئے آنکھوں سے پٹی کھول دی چھری کے نیچے دمبا ہے اسماعیل اسلام ایک پہلو میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے عمر کے منتظر ہیں جنت کا دمبا اللہ نے عطا فرما دیا اور ساتھ فرمایا بتر ہم نے اس یادگار کو یہاں ختم نہیں کر دیا بلکہ پچھلوں تک اس کو باقی رکھا اور یہ یادگار قیامت تک قائم رہے گی اور لوگ بڑے شوق و ذوق سے قربانی کریں گے یہ قربانی کی تاریخ ہے ہمیں اللہ رب العزت نے ایک بڑے عزم امتحان سے بچایا ہے اور محفوظ رکھا بڑا امتحان بچوں کی قربانی کا ہے اللہ بے پروا کوئی بھی حکم دے سکتا تھا مگر یہ آسان سے حکم ہمیں دے دیا گیا اور وہ قربانی کا ہے بڑے شوق و ذوق سے قربانی کریں اچھے اچھے جانور لائیں اور ان کی قربانی کریں یہ سال میں ایک بار وقت آتا ہے سنتی اور احاطہ کا اور اللہ نے بندوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے اور بندے بڑے شوق سے یہ قربانی کرتے ہیں اور میدان بنا میں دس جلحل قربانیاں ہوں گی پچیس سے تیس لاکھ حاجی ار حاجی کم از کم ایک قربانی ضرور کرے گا کم از کم ایک قربانی اللہ کے امر کی تعمیل جس کی آغاز جس کا آغاز نقطۂ آغاز ایک عظیم تاریخ ہے ایک بڑا امتحان ہے جسو ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے اور ہمیں یہ ایک یادگار دے دی گئی یہ قربانی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ پاکہ فرمان بل ول بدھنا جائز من شاعر اللہ یہ قربانیاں کہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے تمہارے پاس تو قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں ایک اور مقام پر فرمایا من میں من کو لو جو اللہ کے شاعر کی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل در حقیقت تقوا سے بھرے پڑے ہیں وہ متقی ہیں جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کو پوری تعظیم سے ادا کرتے ہیں اور یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں اللہ نے یہ ایک عجیب مخلوق ہمارے لیے پیدا کی اونٹ گائے بکرے دمبے یہ ایک عجیب اور پیاری مخلوق پیدا کی ہماری قربانیوں کے لیے ان کو اپنا شاعر قرار دیا اور شاعر کی تعظیم کو دلوں کا تقوی قرار دیا تو ہم بھی ان کی تعلیم کریں ان کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کسی اچھے قالین پر بٹھا دیں اور غبارے باندھ دیں گھنگھرو رنگ لگا کر بازاروں میں گھمائیں پھرائیں یہ کوئی تعظیم نہیں ہے تعظیم وہ ہوتی ہے جس میں شریعت کے حقوق کی ادائیگی ہو جانور اچھا خریدا جائے خوبصورت خریدا جائے پلا ہوا قیمتی جائے. اس کے خدمت کی جائے کیونکہ بھوکا نہ جانور اچھا طریقے سے کرو اپنی چھری تیز کر لو اپنے زبے کو آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی اس کی جان نکل جائے محبت اس جانور سے نہیں یہ محبت اللہ کے شاعر سے ہے اور اللہ کی نشانی سے ہے اور اللہ کی جو بھی نشانی ہو تمہارے پاس اس کی قدر اور تعظیم کرو نماز اللہ کا فریضہ ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے پتنے اہتمام سے ادا کرو سنت کے مطابق ادا کرو وقت کی پابندی سے ادا کرو خشیت قلبی سے ادا کرو کیونکہ اللہ کے شاعر میں سے ہے روزے اللہ کے شاعر میں سے ہے. اچھے طریقے سے رکھو پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ ہے زکوت ہے حج ہے یہ سارے اللہ کے شاعر ہیں تمہیں دیے گئے ہیں ان کا خوب اہتمام کرو اور خوب احتمام کرو تو ان شاء میں سے قربانی ہے قربانی کا احترام ہو قربانی کی تعلیم ہو اور تعلیم یہ بھی ہے اس میں دو پہلو بطور خاص ملحود رکھو ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا نعرہ توحید یہ سراس راح کی توحید کی احساس پر ہے آج کے دن یہ نعرے فضا میں گونج رہے ہیں میدان میں نہ ایک ہی میدان ہے جہاں پچیس سے تیس لاکھ حاجی قربانی کر رہے ہیں اور ہر پر ہر لمحہ سینکڑوں پار یہ نعرے گونج رہے ہیں اللہ من کا بل قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لئے تکبر ہوئے قبول کر لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ بہت بڑا ہے یہ نعرہ تقویر کا نعرہ اللہ کی توحید کا نعرہ یہ قربانی کی اساس ہے ابراہیم السلام کی پوری زندگی توحید کی ترجمان تھی اور اس قربانی میں بھی توحید کی تحقیق ہو اور بندہ اس توحید کو سمجھے اگر دل بت خانہ ہے تو تیری قربانی کہاں قبول ہوگی اگر دل میں شرک کے اڈے قائم ہیں تو تیری قربانی کہاں قبول ہوگی اگر تیرے تعلقات ان درگاہوں کے ساتھ ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے قبروں کے طواف ہوتے ہیں اور قبروں پر جو ہے وہ لوگ مجاورت کرتے ہیں تیری قربانی کہاں قبول ہوگی اگر اللہ کی توحید کے ساتھ حیروں کو شریک کرتے ہو تمہاری قربانی کہاں قبول ہوگی اللہ کی ربویت میں غیروں کو شریک کرتے ہو کہ فلاں فلانی رودی دے سکتا ہے فلاں مشکل کشائی کر سکتا ہے فلاں حاجت روائی کر سکتا ہے اور فلاں فلان دست کر سکتا ہے تو ایک کیا لاکھوں قربانیاں کر لو کوئی فائدہ نہیں تو ایک توحید کی تحقیق توحید کے طرز کو سمجھو ابراہیم اسلام کی سیرت کو سمجھو ان کے کردار کو سمجھو جو سر توحید کی ترجمانی تھی انہوں نے قوم کو چھوڑا توحید کے لیے گھر بار کو چھوڑا توحید کے لیے آگ میں گئے توحید کے لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا ہے پوری زندگی توحید سے نبھا رہت حتیٰ ہجرت کی توحید کے لیے اپنے اہل خانہ کو تنہا جنگل میں چھوڑا اللہ کی توحید کے لیے کل یہاں اللہ کے عمر سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے بیت اللہ توحید کا مرکز توحید کا مرکز طواف ہوتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے عبادت ہے تو دل تیری قربانی کہاں قبول ہوگی دوسرا درس یہ ہے کہ قربانی میں اخلاص متحقق ہو رہا کاری نہ ہو, اخلاص کب سے شروع ہو جب سے آپ جانور خریدنے جائیں اپنے دل کو اخلاص پر آمادہ کر کے کہ یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہے دنیا کے لیے نہیں دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ایسا نہیں کہ قربانی اگر نہ کروں دنیا کہا کر کیا کہے گی نہیں یہ عمل اللہ کے رضا کے لیے ہے اور اخلاص کے لیے ہے جانور خریدو اچھا خریدو مہنگا خریدو پلا ہوا خریدو اس کی قیمت کی تشہیر نہ کرو کہ میڈیا والے آ رہے ہیں جانور کے فوٹو بن رہے ہیں اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور بڑے فخر سے اس کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ سارا ریا کا پروگرام ہے دکھلاوے کا پروگرام ہے اس سے قدر قربانی کو بول نہیں ہوتے خالقان اللہ کا قرب تمہاری قربانی کا خون جو گوش نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے اور اللہ تمہارے دلوں کو اخلاص کو دیکھتا ہے لائد اللہ ہر عمل سے قبل عزم تمہاری سورج نہیں دیکھتا تمہارا مال نہیں دیکھتا تمہاری باڑیاں نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے مگر پہلی نظر تمہارے دلوں کی طرف ہوتی ہے تو قربانی درس ہے اخلاص کا توحید کا درس ہے اور اخلاص کا درس ہے قربانی حفاظت کا درس ہے یہ سارا عمل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حسایت ہے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور قربانی کا حکم مدینہ میں آیا سعودی عربیہ کا بن اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ آیت مکی ہے مگر باقاعدہ اس کی مشروعیت جو ہے مدینہ سے شروع ہوئی دس سال آپ نے مکہ میں قیام کیا ہر سال قربانی کی یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے صحابہ کرام بھی اس سنت کو محبوض رکھتے اور قربانی کرتے ایک ابو کے باش ان کی گنیت ہے وہ قربانی کے جانور کی تجارت کیا کرتے تھے ایک سال جانور کا ریوڑ دیکھن مدینے میں آ اس سال مدینے میں کچھ کسات پذاری تھی معیشت کی تنگی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ریوڑ کی طرف کوئی رخ نہیں کر رہا اور جانور خریدے نہیں جا رہے اور سارے کے سارے کو مینڈ یا دمبے تھے جو لے کر آئے تھے ابو ہے رضی ران ان کے شیخ ان کے استاد صحاب حسین ان سے ملاقات اس کسات بازاری کا ذکر کیا کہ لوگ یہ سب رخ نہیں کر رہے سب سے بہترین قربانی تو دمبے اور مینڈے کی قربانی ہے یہ حدیث لوگوں تک پہنچ گئے فرماتے ہیں کہ لوگ یہ حدیث سن کر میرے ریور پر ٹوٹ پڑے اس طرح خرید رہے جیسے لوٹ مار ہو رہی ہے اور مہنگے سے مہنگے دام دے کر خریدتے جا رہے ہیں یہ پیارے بےغمبر کے صحابہ میں اور پیارے بےغمبر کی امت کے افراد میں سنت کی اتباع کا جذبہ ہے اور اللہ کے بےغمبر کے عمر کی تعمیل کا جذبہ ہے اور ظاہر ہے کہ خلاف سنت کوئی پروگرام قابل قبول نہیں ہے تبھی ابو بن نیار نے نماز عید سے قبل اپنا جانور ضمع کر دیے پیارے بے عمبر عید کا گیت جا رہے ہیں اس کے گھر کے پاس سے گزرے دیکھا کہ ان کے گھر سے نالی سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے پوچھا یہ خون کیسا ہے فرمایا کہ ابو بردا بنار کا گھر ان سے پوچھتے یہ خون کیسا ہے بلایا گیا یہ کیا خون دکھائی دے ارض کیا کہ میں نے اپنا جانور جب کر لیا کیوں نماز سے قبل کیوں ارض کیا کہ میرے پڑوسی غریب ہے میرا جذبہ یہ ہے کہ آج ان کو گوشت کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے اور پہلے ان کے گھروں میں میرا گوشت پہنچے. کھائے مجھے خوشی ہوگی یہ سارے اللہ کے بیگمبر کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے تحت ان کو شاباش نہیں دی کیونکہ جذبہ صرف وہ قابل قبول ہے جو سنت رسول ہو یہ دین طلب کا نام نہیں ہے ذاتی جذبات کا نام نہیں ہے ذاتی پسند کا نام نہیں ہے یہ دین اللہ کے بیگمبر کی اتباع کا نام ہے ایک انسان کی وہ طلب اور وہ جذبہ اور وہ شوق اور وہ پسند جو اللہ کے بے کی سنت کے تابع ہو وہ محمود اور قربانی قبول نہیں ہوئی تمہیں دوسری قربانی کرنی پڑے گی قربانی کے بعد نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ قربانی کیا ہر معاملہ ضروری ہے کہ اللہ کے بےغمبر کی سنت کے تابع ہو یہ درس ہے قربانی کے درس توحید درس اخلاص درس اتباع اللہ کے پیارے کی سنت کے اتباہ اور پھر ایک اور درس کے لیے تیار ہونا وہ درس کیا ہے یہ قربانی بر حقیقی ایک تربیت ہے ایک تربیت کیسی تربیت کہ انسان اس جانور کی قربانی کے ذریعے ہر قربانی کا عظم کر لے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قربانی کے تعلق سے تم سے سودا کر رکھا ہے فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کا عبت ہر مومن سے سودا ہو چکا ہے کہ جنت چاہیے تو اپنی جانیں اپنے مال ضرورت پڑنے پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہو یہ ایک تمہید ہے قربانی اس سودے کی تیاری کے لیے دین اسلام پر ایسا وقت آ جائے کہ دین اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہو ہو ہم مال قربان قربان کر کر دیں گے لٹا دیں گے گے دین اسلام کو ہماری جان جان کی ضرورت ہو اپنی جان قربان کر دیں گے تو یہ قربانی تمہید ہے کس قربانی کی جو اصل قربانی ہے اللہ تعالی نے ہر شخص سے جنت کے بدلے اس کی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے یہ سودا ہو چکا ہے تو دین اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ہمارے مال کی ہم مال خرش کریں گے جب بھی ضرورت پڑی ہماری جانوں کی جانیں قربان کر دیں گے یہ تربیت صحابہ نے حاصل کی تھی اس تربیت پر وہ قائم تھے عام سے عام صحابہ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے ایک جہاد کے بعد طلب کیا اور کہا یہ سارا ڈھیر تمہارا مار غنیمت ہے اس کو سمیٹ لو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ ڈھیر سمیٹ لوں تو اس کے میں مشغول ہو جاؤں گا مجھے دنیا کی کوئی طلب اور حرس نہیں ہے پڑھا ہے تاکہ کسی میدان جہاد میں یہاں تیر لگے گردن پہ ہاتھ رکھا اور میں شہید ہو جاؤں کے لیے مجھے مال کی کیا ضرورت ہے اس ڈھیر کی کیا ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس ڈھیر میں مشغول ہو جاؤں اس کی حفاظت میں کمر بستہ ہو جاؤں تو مجھے یہ مال نہیں چاہیے ضرورت نہیں ہے میرا شوق تو کچھ اور ہے اور میری طرف تو کچھ اور ہے اور پھر اگلے میں شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ موجود تھا فرمایا تھا کہہ رہے ہو تو اللہ تعالی تمہاری صداقت کی لاج رکھے گا اگلے مارک میں موجود تھا اور شانہ بشانہ لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے اور بے آخر اس کی گردن ہی میں جہاں امی رکھی تھی اور یہ صحابی شہید ہو گیا میدان جہاد کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی لاش کو دیکھا اور تیر وہیں لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا رسول اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا تھا کانا سادہ اللہ سچا تھا اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کھڑے کھڑے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اور دین پر آنس نہیں آنے دیتے تھے ابو طلحہ انصاری بڑے گنے باغ کے مالک تھے ایک بار باغ میں نفل ادا کر رہے تھے ایک پرندہ باغ میں آ اب وہ نکلنے کے جدن کر رہا ہے اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا دل دل میں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا نماز میں پرندے کو دیکھتے رہے اور پرندے کو دیکھ دے اپنے باغ کے گنے پن پر خوش ہوتے رہے اور پھر اس طرح نماز پوری کی نماز کے بعد کہا کے بد افسوس اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے تھے بچائے اپنے قلم کی حضوری کہ اللہ کی طرف توجہ گئے تمہاری توجہ باغ کی طرف تھی پرندے کی طرف تھی باغ کے پھلوں کی طرف تھی اور باغ کے گنے پن کی طرف تھی فوراً ایک عزم کر دیا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول یار میرا یہ سارا باغ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے اس باغ میں کبھی داخل نہ ہوں گا جس باغ نے مجھے نوافل سے غافل کر دیا میری نماز کی توجہ سے قافل کر دیا صرف صالحین کی تربیت ہے اللہ اکبر کیسی تربیت کہ صرف اپنی نماز کی حفاظت کے لیے اور وہ بھی نوافل کی حفاظت کے لیے اور توجہ اللہ کی حفاظت کے لیے حضور قلبی کی حفاظت کے لیے اپنے پورے کو قربان کر دیا یہ قربانی بھی ایک تمہید ہے اصل قربانی کی تربیت کے لیے کہ دین اسلام پر کبھی ایسی آزمائش آ جائے کہ دین اسمال کو ضرورت ہو اسلام کو تمہارے مال کی تو مال لو دو ضرورت ہو تمہاری جان کی تو جان بھی خرچ کر دو اور کوئی پرواہ نہ کرو قابل افسوس وہ لوگ ہیں مغرب زدہ جو اپنے محلات میں بیٹھ کر اس قربانی پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ قربانی کیا ہے اس دن کروڑوں جانور قربان ہوتے ہیں یہ ایک ظلم ہے جانور کی نسل کشی ہے پیسے کا ضیاع ہے یہ پیسہ اچھے کاموں میں صرف ہو سکتا ہے کئی بہو بیٹیوں کے جہیز تیار ہو سکتے ہیں اور کئی ہسپتال بن سکتے ہیں شفا خانے بن سکتے ہیں یہ بیچارے مسکین لوگ مغرب زدہ ان کو شریعت کے رموز کا علم نہیں ہے کہ شریعت نے قربانی کے تعلق سے ایک امتحان دے رکھا ہے یہ ایک امتحان ایک دن میں آپ پر قائم ہوتا ہے تاکہ آپ کی جذبہ قربانی کو آزمایا جائے ایسے لوگ اس وقت یہ سوچ لیں جو اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہوتے ہیں چلو کوٹھیوں کے باتھ روم بنا رہے ہوتے ہیں باتھ روم تک میں دس دس لاکھ خرچ کر دیتے ہیں اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بیکار سا عمل یہ دس لاکھ ہم کسی کے جہیز میں خرچ کر دیں حالانکہ جہیز بھی ایک لعنت ہے تمہاری اس قول سے جہیز کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہنا تو یہ چاہیے کہ جہیز خلاف شریعت ہے شادی میں عورت کی طرف سے کسی خرچے کی کوئی گنجائش نہیں کسی خرچے کی کسی سامان کی کوئی گنجائش نہیں سارا خرچہ مرد کی طرف سے ہے حکمہر کی صورت میں ہاں بچی بچی کر نوازی کروازی ہمارے دین کے حقوق میں شامل ہے اس میں کوئی تباہد نہیں ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی حسرت کے مطابق کپڑے دیتا ہے کوئی پیسہ دیتا ہے دے سکتا ہے, ہے لیکن جہیز نام کی کسی اصطلاح میں دین جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تمہارے اس قول میں ایک حلال کام کی حرمت اور ایک حرام کام کی حلت ظاہر ہو رہی شریعت سے مہاجرائی پوری کی پوری جو شریعت کا حکم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو اور جس سے شریعت نے روکا اس کے تم دروازے کھول رہے نسل کشی جانوروں کی تم جانوروں کے خالق ہو کہ تمہیں اپنی نسل پر افسوس ہو رہا ہے کہ خالق اور مالک تو اللہ ہے اور جس قدر جانور صبح ہوتے ہیں اسے قدر ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ جانور قیامت ہوں گے تو ان کی تعداد کو پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اور قدر پیدا کر رہا ہے ایک بکری ایک وقت بکر میں ایک بچہ جنتی ہے اور بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہم ہاں دیکھتے ہیں گائے بھینسوں کے اونٹوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہم ہاں دیکھتے ہیں اس کے برق سے کتیا ایک وقت میں چھ چھ سات سات بچے جنتی ہے کبھی آپ نے کتوں کو ریوڑ دیکھا حالانکہ ان کا کوئی قربانی بھی نہیں ان کی قربانی ہونے کے باوجود ایک بچہ پیدا کرنے کے باوجود ان کے کا یہ میرے پروردگار کی قدرت اور اس کی توفیق اس کا امر ہے اس نے امر دی ہے یہ امر قیامت تک ہے اور قیامت تک یہ نسل قائم رہے گی نسل کشی کی تمہیں کیا فکر کیا فکر تم کو نسل کشی کی یہ اللہ کا امتحان پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کا عمل آپ نے کبھی اس میں انتظار نہیں کیا اور کبھی اس میں ناغ نہیں کیا کی ہے شریعت میں تحریف اور وابستہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جانور پالتے ہیں اور پھر عید قربان کے موقع پر ذریعے لاتے ہیں ٹرکوں والوں کے لیے آمدنی پھر ایک با برکت منافع کے ساتھ یہ ان کی آمدنی ان کے بچوں کی روزی پھر لوگ خریدتے ہیں اور خرید کر دو دن چار دن دس دن بیس دن ان جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں چارے والے لاکھوں افراد کی آمدنی پھر جانور صبح ہوتے ہیں اور قصاب ذبح کر کے مزدوری وصول کرتے ہیں اس مزدوری کے تحت وہ کئی مہینوں کا رزت اپنے آہل کے لیے جمع کر لیتے ہیں پھر گوشت بنتا ہے اور گوشت تقسیم ہوتا ہے امیر بھی کھاتے ہیں اور غریب بھی کا چمڑا جو ہے وہ غریبوں کے لیے ان کو بیچتے ہیں, بڑے بڑے ہیں اس چمڑے سے مصنوعات تیار ہوتی ہیں ان مصنوعات سے کاروبار ہوتا ہے مرکزی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر کاروبار ہوتا ہے کتنے افراد اس سے وابستہ ہے اور پھر اس جانور کی آنتے جو ہے اللہ کا امر کس قدر بابر ہے کتنا عظیم ہے اور کتنی اس میں عظمت ہے اور کتنی اس میں محسوس اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن کے ذہن مغرب کے امراض سے مصموع ہے ہدایتیں دے دے. ان کے دلوں میں تغوا توحید کی پاکیزگی سنت رسول کی محبت اخلاص کی محبت جاگزیر ہو جائے اللہ ربز ہمیں اس موقع پہ سرخرو فرما دے ہم سب کا امتحان ہے جانور خریدیں اور اللہ کے شاعر کی تعلیم کریں اچھے طریقے سے ذبح کریں اخلاص کی حفاظت کے ساتھ توحید کے فہم کے ساتھ اور اللہ کے بیگمبر کی سنت کی مذاکر کچھ لوگ لا باز بھی ہوتے انہوں نے ایک ہیلا بنا کر دے دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح کریں بھوک لگ سکتی ہے اور یہ دن روزے کا بھی ہوتا ہے اور جیغمبر السلام کی سنت ہے کہ قربانی کے گوشت سے روزہ افطار کرو تو بارہ ایک بج سکتے ہیں دوپہر ہو سکتی ہے اتنے دن اتنا ٹائم بھوکے رہو گے تو ایسا کرو ایک ہیلا اختیار کر لو اپنے جانور کو کسی دیہات میں بھیج دو دیہات میں نا عید ہے نا یہ احناف کا ہیل ہے اور وہاں نماز پڑھ گئے گے، تو آپ کے گوشت کے اور کباب تیار ہوں گے بڑے شوق سے نوش فرمائیں قوت ہے بتائیے خاصر اور نام اللہ کے امتحان میں فیلڈ اور شریعت کی آزمائش میں ناکام اس قسم کے ہیلے اور برہان بہانے تلاش کر شریعت کی روح کو بڑا کرنے کی کوشش اللہ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کی اخلاص کی سنت کی مطابقت کی محبت فرما دے بسم اللہ والحمدللہ علی رسول اللہ وبعد تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کام فرما دے جو ساتھی جو بھائی بہن پریشان حال نتالہ ان سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں اس ساتھی نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ یوم ارفا کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے یوم ارفا سعودی تقویم کے لحاظ سے ہم سے ایک دن پہلے ہوتا ہے یہ اس دن ہمارا آٹھ الحج ہوتا ہے اور وہاں نوز الحج ہوتا ہے اور یوم ارفا وہاں ہم سے ایک دن پہلے ہوتا ہے تو ہم کب رکھیں اگر روزہ اگر آٹھ کو رکھنا ہے سعودی تقویم کے مطابق تو پھر قربانی بھی نو کو کرو سعودی تقویم کے مطابق یہاں جو امر ہے اللہ رب رعزت کا حج کے تعلق سے رمضان کے تعلق سے عیدین کے تعلق سے اور ان ماہ سال کے تغیرات کے تعلق سے تو یہ چاند کی رویت سے ہے ہم اپنی چاند کی رویت کی کا اعتبار کریں گے آپ ایسا کریں کہ آج سے دو سو سال پہلے چلے جائیں آج تو وساحد اعلام ہے اور سعودی چاند کا آپ کو علم ہو جاتا ہے دو سو سال پہلے سعودی چاند کا علم کسی کو نہیں ہوتا تھا اور لوگ صرف چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھتے تھے عید کرتے تھے رمضان کرتے تھے تو وہی چیز اصل ہے اصل یہ وسائل نہیں ہے یہ اعلان نہیں ہے میڈیا نہیں ہے اصل شریعت کا حکم ہے اور شریعت کا حکم چاند کے ساتھ اور پھر روزہ اجتماعی عمل ہے اور یہ قربانی بھی اجتماعی عمل ہے یہ افرادی عمل نہیں ہے دنیا قربانی نہیں کر رہی اور ایک شخص قربانی کر رہا ہے کہ سعودی عرب میں آج عید ہے انفرادی عمل نہیں ہے نبی اسلام کا فرمان ہے قربانی اس دن دن ہے جس سب قربانی کرے تو چونکہ ہماری اپنی ایک رویت ہے اس کا ہم اعتبار کریں گے اور اس کا اعتبار کرتے جو ہمارا نوز الحد ہے اس کے تحت ہم رکھیں گے نہ کہ سعودی تقریم کو ہاں اگر ہمارے حکام ہماری گورنمنٹ اپنے کیلنڈر کو سعودی کے لندر سے منسلک کر دے اور پھر سعودی اطلاع ہم کو پہنچ جائے پھر وہ قابل قبول ہوگی کیونکہ اجتماعی عمل انفرادی عمل نہیں ہے تو پھر یہ قابل قبول ہو سکتی ہے لیکن افرادی اعتبار سے نہیں لہذا ہم اپنی چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں گے اور جس دن ہمارا نو الحج ہوگا اور یہ اتوار کا دن بن رہا ہے اس دن روزہ رکھیں گے اور دس الحج پیر کا دن اس دن ہمارا یوم النعر ہوگا قربانی کا پہلا دن اور اس کے بعد تین دن مزید قربانی یہ آج کا اعلان اسی مسجد کے لیے ہے جس کے ماہانہ اخراجات تقریباً پچاس ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں بجلی کے بل اور کچھ وظائف اساتذہ وغیرہ کے تو تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں ہر ہر مہینہ اس کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی ہے آپ تمام حضرات خواتین اس مسجد کے لیے تعاون کریں تاکہ اللہ رب رعزت کی توفیق سے اس کے سارے امور بطریق احسن انجام پاتے رہیں اللہ پاک سب کو توفیق دے اور یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنے لذا کے لیے اپنی محبت کے تحت اللہ پاک قبول فرما لے تو آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ تعاون کرتے جائیے تاکہ مسجد کے مسارک میں طریق احسن ادا ہوتے رہے وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر المور محدفاتها وكل موزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يحس الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بعد آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا ترأتنا إن نسيناه واختأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ماذا لا توقت لنا به وعف عنا بخفرتنا فرحمنا أنت مولانا فانشرنا القوم الكافرين اللهم منصر اسلام اللهم منصر من ربنا منا انك انت علينا انك انت رحم اللہ علیہ وطالعہ علیہ وطالعہ